السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الله الحمد وحده لا شریک له و اشهد محمد ان محمدن عبده ورسوله سلام عليه وعلى اله و اصحابہ ومن اتبع هدیه و سنته الى يوم الدين اما بعد معز باب الب وسیلہ کا درس ہر جمعہ کو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے مسلسل چلا رہا ہے اور چار ہفتوں سے چل رہا ہے آج پانچواں ہفتہ ہے یا پانچواں درس ہے شیخ محترم بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں ہم شیخ کے بڑے ہی ممنون اور شاکر ہیں کہ شیخ الحمد کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ایک ایک مسئلے کے اندر جو صلب صالحین کا یا علماء کا جو صحیح قول ہے جو صحیح منہج ہے وہ ہمیں اس کے تعلق سے بتاتے ہیں اور اس کی تفسیر و شرح کرتے ہیں ہم شیخ کے بہت ہی ممنون اور شاکر ہیں اور آپ لوگوں کے بھی کہ آپ لوگ الحمد وقت نکال کر کے اس دینی اور علمی درس میں شرکت فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے علماء سے جوڑ کر کے رکھے اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے میں مزید کچھ نہ اور نہ نا کہتے ہوئے کیونکہ شیخ محترم تشریف فرما ہے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور شیخ ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ افاظ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق بچے آمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم, علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا صلی اللہ وسلم وکن وطن وک اللہ فنار قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قابل احترام فضیلت الشيخ مختار احمد مدنی حفظه اللہ دیگر اهل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ما اور بہنوں باب البر و کی احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور ان احادیث میں جو احکام چھپے ہوئے ہیں اور جو مسائل ان سے مستمت ہوتے ہیں جو مختلف کتابوں میں علماء نے جن کا ذکر کیا ہے ان مسائل کو بھی ہم سیکھنے اور سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اندروز کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے عقائد ہماری عبادات ہمارے معاملات ہمارے اخلاق اور معاشرتی آداب کی اصلاح ہو نہ صرف ہم علمی اعتبار سے ترقی کریں بلکہ ہماری عملی زندگی بھی پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے دلوں میں اگر قبول کا مادہ ہو اور اپنی اصلاح کی نیت ہو اور تعلم کے ساتھ تعمیل کا بھی انسان کے دل میں ارادہ ہو تو اس کی زندگی بہتر بنتی ہے اگر ایک انسان دین کی باتیں محض سیکھنے کے لیے سیکھے جاننے کے لیے سیکھے تو یہ بعض اوقات اس کے لیے تفریح بن کر بھی رہ جاتی ہے لیکن اگر دین کی باتیں انسان اس لیے سنیں سیکھے اور اس لیے سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو بہتر حال میں پیش کیا جائے اگر اس جذبے کے ساتھ کوئی دینی مجالس میں بیٹھتا ہے باتوں کو سنتا ہے پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو ایسا انسان کامیاب ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سعادت ہے لہٰذا ان دروس میں یا دوسرے جتنے بھی دروس ہوتے ہیں ان میں اسی نیت سے شریک ہونا چاہیے اور دین کی باتوں کو سننا چاہیے بہرحال آج ہم حدیث نمبر آٹھ کا مطالعہ کریں گے اور اسی طرح سے حدیث نمبر نو اگر وقت کی گنجائش رہی اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو حدیث نمبر آٹھ میں ہے اس کو ہم کو سب تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں وان ابي ايوب رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام متفق عليه الله كي نبي صلى الله عليه وسلم کے صحابی ابو ایوب الانصاری رضی ردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مسلم کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں جراخا فو کا طلاح کی لیا کہ وہ اپنے بھائی کو یعنی اپنے مسلمان بھائی کو تین راتوں تک چھوڑے رکھے اس کا حجر کرے اس سے تر کے تعلق کرے یہ الطقانی وحادہ وی اردا اس طرح سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں کہ جب ان کی ملاقات ہو تو یہ بھی اپنا منہ پھیر لے اور وہ بھی اپنا منہ پھیر لے دونوں ایک دوسرے سے اعراض کریں ایک دوسرے کو اوائیڈ کریں وہ خی رحما الروی یبدا اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے کئی مسائل سامنے آتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے کئی مسائل ہیں دینی یا معاشرتی اعتبار سے بہت سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں آئیے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں بنیادی بات اس حدیث سے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مسلم معاشرے میں مسلمانوں میں چھوٹے یا بڑے معاملات میں اختلافات اور ایک دوسرے کی دلا ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے یا ناراضگی ہو جائے کسی کی بات سے کسی کو تکلیف ہو یا کچھ اور ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیں یہ مسلمان معاشرے کی شان نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جتنے جلد ہو سکے اپنے آپسی اختلاف کو ختم کر کے اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیں اور ان میں بہتر آدمی وہ ہے جو ان تعلقات کو بہتر بنانے میں پہل کرے اس لیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان نہ ملمو منو اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اس اخوت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے جڑے رہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں ایک دوسرے کی عزت اور اس کے سارے معاملات کا اس کے پریشانیوں کا خیال اور لحاظ رکھیں تو یہ اسلامی معاشرہ ہے لیکن اگر معاشرے میں ہو جائے کہ ذرا ذرا سی بات پر آپس میں ایک دوسرے سے روٹ جائیں باتیں بند کر دیں ملنا بند کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ بکھر جاتا ہے مسلمانوں کی مثال جیسا کہ حدیث میں آئی ہے ایسی جیسے ایک دیوار ہوتی ہے یشدو بیگو اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پختہ کرتی ہے ساری اینٹیں مل کے دیوار کی مضبوطی پیدا کرتی ہیں لیکن اگر اینٹیں آپس میں ایک دوسرے سے بکھر جائیں دور ہو جائیں اور ان میں آپس میں جماؤ نہ ہو تو پھر وہ دیوار مکمل طور سے کمزور ہو جاتی ہے تو آپسی اختلافات اور مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں اور دوریوں اور ناراضگیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امت کمزور ہو جاتی ہے بڑے مقاصد میں مل کے لوگ کام نہیں کر پاتے ہیں。ذاتی رنجشیں بڑے مقاصد پر مجموعی سماجی یا دینی مقاصد پر اثر انداز ہوتی ہیں اور نتیجے میں اسلامی کاز کو نقصان پہنچتا ہے چاہے پھر وہ کاز دینی ہو چاہے وہ معاشرتی ہو یا سیاسی ہو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں تعلقات کو درست کر لیں بہت ممکن ہے کسی وجہ سے انسان کا دوسرے سے اختلاف ہو یہ چیز ہوگی یہ نہ ہو ایسا نہیں ہے لیکن یہاں پر ترغیب حدیث میں یہ دی گئی ہے کہ جب بھی ایسا ہو اپنا وقت لے کے آدمی جلدی سے جلدی اپنے اختلاف کو ختم کریں اور پہل کی کوشش کرنے والا زیادہ بہتر ہے تو یہ پوری حدیث کا ہمارے حاصل ہے تاکہ ہم ضمنی مسائل میں بعض اوقات ایسے کھو نہ جائیں کہ اصل پیغام جو حدیث کا ہے اس کو بھول جائیں کیونکہ یہ جو ہمارے دروس ہیں اس میں چونکہ کتاب فقی ہے اور فقی احکام سے متعلق ہے لہٰذا بہت ساری احادیث اگرچہ اخلاق سے متعلق ہیں اس کے ذمن میں کئی فقی احکام بھی سامنے آتے ہیں بلکہ عقیدے اور منہج کے بھی احکام سامنے آتے ہیں جیسا کہ اس میں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اصل پیغام جو حدیث کا ہے جو جس باب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اس کو بھول جائیں اور بقیہ مسائل ہمارے ذہن میں آ غالب آ جائیں تو یہ پوری حدیث کا حاصل ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ لا مسلم جرا اخوا ہو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں التقاطع تہاجر کا مطلب کیا ہے یعنی لفظ جو یہاں پر آیا ہے وہ حجرا کا ہے جرا ہو حجر کے معنی کیا ہوتے ہیں چھوڑ دینا کہتے ہیں التہاجر التقاطع آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دینا یہ قطع تعلق کر لینا ہے رشتہ ایک دوسرے سے کاٹ لیا تعلقات ختم کر دیے وال السم و <الْحِجرَة> اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے جو اسم اس کے لیے ہے ناؤن جو اس کے لیے ہے جس کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے اس کے لیے اسم ہجرت ہے ہجرت کئی اعتبار سے ہوتی اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے کبھی ہجرت اشخاص کو چھوڑنا ہوتی ہے کبھی مقامات کو چھوڑنا ہوتی کبھی کاموں کو چھوڑنا ہوتی ہے ہجرت کئی اعتبار سے ہوتی جیسے نبی صلی اللہ علیہسم کی ہجرت آپ نے مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ چلے گئے یا انسان کسی انسان کو چھوڑ دے اس کو بھی ہجرت کہیں گے وہ بھی حجر ہے یا کسی کام کو چھوڑ دے جسے المہاجر حجر ما اللہ عنہ. سچا مہاجر واقعی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے تو جگہ چھوڑنا شخص چھوڑ دینا برا آدمی اس کو چھوڑ دیا یا اسی طرح سے چیزوں کو چھوڑ دینا شراب چھوڑ دیا یا اسی طرح سے جھوٹ چھوڑ دیا افعال کو چھوڑنا ان ساری چیزوں میں حجر ہوتا ہے تو اتحجر اتقاء آپس میں تعلقات کو توڑ دینا یہ تحاجر ہے اس کے لیے ہجرت کا لفظ آتا ہے ولمراد ہونا تلا قیا کہتے مراد یہاں پر حدیث میں یہ ہے یعنی یہاں کیا مراد ہے حدیث میں بھائی کو چھوڑ دے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہو تو اس سے بات چیت کو بند کر دے یعنی اس سے بات نہ کرے قطع کلامی اسے کرے وہی اور صاحب ہی اور دونوں لوگ جبکہ پہلے بات کرتے تھے جبکہ پہلے تعلقات تھے ان کے تو دونوں ایک دوسرے سے اعراض کریں یعنی ایک دوسرے سے بات کرنے سے اوائیڈ کریں ایک دوسرے سے تعلق ختم کر دیں اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے منھت العلا میں یہ شیخ عبداللہ الفوزان نے بات کہی ہے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں واستدل بهذه الاحاديث على ان من اعرض عن اخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه اثم بذلك بہت ساری احادیث ابن حجر رحیم اللہ نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں حدیث نمبر چھ کے تحت اور کہتے ہیں کہ ان تمام احادیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے یہ مسئلہ مستمت کیا ہے یہ بات معلوم کی ہے کہ ان من کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اعراض کرے اس سے منہ مو موڑ لے مکالم تھی اس سے بات بند کر دے وہ سلام اور اس کو سلام نہ کرے لکھے وہ اس سے گناہگار ہو جاتا ہے وہ اس سے گناہگار ہوتا ہے کیوںزم تحریم حدیث میں کیا ہے لا مسلم کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں تو ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ حلال نہیں تو حلال کی نفی یہ مستلزم ہے کس کو تحریم کو یعنی اس سے تحریم لازم آتی ہے معلومات کہ معلومات حرام ہے حلال نہیں تو کیا ہے حرام ہے یعنی اس کا ایسا کرنا کہ ملاقات ہو تو اعراض کرے اور نہ سلام کرے نہ کلام کرے یہ کیا ہے یہ حرام ہے وہ مرتکب الحرام آفم اور کہتے ہیں کہ حرام کا مرتکب گناہ ہوتا ہے جو آدمی حرام کا ارتقاب کرے حرام کام کرے وہ گناہ ہے تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے اگر وہ کرتے ہیں تو یہ گناہگار ہوتے ہیں قطع تعلق کر لیتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں لیکن اس میں قید ہے حدیث میں کیا ہے قید ہے کیا قید ہے فو کا صلاحیل تین اور سے زیادہ اگر بات چیت بند کر دیں سلام بند کریں کلام بند کریں تو گناہگار ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ تین دن کی قید اس میں ہے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حجرت بعد تین دن کے بعد یا تین راتوں کے بعد حجرت نہیں یہاں مراد کیا دیکھیے کوئی آدمی اگر صرف عربی جانتا ہو تو گڑبڑ کرے گا یہاں ہجرت سے مراد کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دینا یہ اسی ضمن میں حدیث آئی ہے ورنہ وہ حجرت کے مسئلے سے جوڑ دے گا اگر ہلکی پھلکی جو ہے عربی سیکھ لے رہا اور علماء کے کلام کو نہ دیکھے شارقین کے کلام کو اہل علم کے کلام کو نہ دیکھے وہ حدیث پڑھ لیا اللہ ہجرت تین کے بعد ہجرت نہیں تو اس کو ہجرت سے لے جا کے جوڑ دے گا معاملہ یہاں پر وہ ہجرت نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہل آ, یعنی کفر کے علاقے سے ایمان کے علاقے کی طرف مسلمان کرتے وہ ہجرت نہیں ہے یہاں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قطع کرنا ہے اسی لیے قاضی ایاز نے اس کے ذمن میں بات کہی کہ اس سے مراد کیا ہے مقتدا خطابی ماں با سلا اقمال المعلم میں کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث کا تقاضا یہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ تین دن کے بعد یعنی تین دنوں تک معاملہ معافی کا رہتا ہے لیکن تین دن جب نکل جائیں تو اس کے بعد گناہ ہوتے ہیں یعنی حدیث میں کیا ہے لا حجرت بعد ثلاث تین دن کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑے رہنا نہیں یعنی جائز نہیں جیسا کہ پچھلی حدیث میں آیا ہے اسی لیے علامہ السنعانی کہتے ہیں سبل السلام میں کہتے ہیں نفی الحل دال لن علا تحریر حدیث میں حلال ہونے کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز حرام ہے فیحرم حجران المسلمی فوق ثلاثت ایام تو اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا اس سے تعلقات ختم کیے رہنا یہ حرام ہے وَدَلَّ عَلَى جَوازِهِ کہتے حدیث سے مفہوم ہے کلام تو یہ منتو کو ہے اس سے مفہوم کیا ہے اس حدیث سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب تین دن تک تین دن کے بعد حرام ہے تو تین دن تک کیا ہے جائز ہے. اگر ناراض ہے دو بھائیوں میں دو مسلمان دوستوں میں آپس میں تعلقات میں کچھ معاملہ ہو گیا کسی نے کچھ سخت بات بول دی مذاق اڑایا یا کچھ ہاتھ اٹھا دیا اس کے اوپر یا کچھ ایسی بات کر دی جس سے دل ٹوٹ گیا اس کا ناراض ہو کے چلا گیا اب اس کے لیے اس ناراضگی کے بعد گنجائش ہے کہ وہ بات بند رکھے غصہ نکلنے تک کتنے دن تین دن تین دن تک وہ گناہ نہیں ہوگا اگر ناراض ہو کے بات بند رکھے تو کہتے ہیں کہ تین دن سے زیادہ پر گناہ ہوگا تو معلوم ہوا کہ جب قید رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قید کا یعنی حاصل یہ ہے کہ تین دن تک گناہگار گار نہیں ہوگا تین دن سے کے بعد گناہ گار ہوگا تو تین دن تک گنجائش کے بات چیت بند رکھیا اگر ناراض ہے تو اللہ سنانی اسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ کیوں ایسا یعنی بات بند تین دن تک رکھ سکتے ہیں اس کی گن... کیوں وجہ کیا ہے اس کی کہتے ہیں حکمت اس کی حکمت یہ ہے اور اس کے تین دن تک جائز ہونے کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے اور کبھی اس سے بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے کبھی اس سے کبھی اس سے اور ایک کی برائی سے دوسرے کو غصہ آنا ایک واجبی چیز ہے اور انسان پرفیکٹ نہیں ہے اس کی فطرت میں ہے کہ اس سے اس طرح کی چیزیں ہوں گی ایک دوسرے پر غصہ آئے گا ایک دوسرے کی بات پر ناراضگی ہوگی حجر اخیه ثلاثت ایام العارض کہتے ہیں کہ یعنی اس لیے گنجائش رکھی گئی کہ اگر کچھ آپس میں اختلاف جھگڑا ہو بھی جائے تو انسان کا جو غصہ ہیں اس کی جو حالت ہوئی اس جھگڑے میں وہ نکلنے کے لیے کچھ ٹائم ملے اس کو جس کو ہم بریدنگ سپیس کہتے ہیں تو اس کو جو ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے تھوڑا سا وقت مل جائے یعنی کہ کبھی غصہ آنا ہی نہیں ہے تم کو آپس میں تم کو اختلاف کرنا ہی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فر فی فیشی تم میں اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف نہ ہو ایسا نہیں ہے ہوگا حل اس کو کرنا پڑے گا لیکن کبھی اختلاف علمی ہوگا کبھی اختلاف تعلقات والا بھی ہو سکتا ہے کسی نے مذاق اڑا دیا کسی نے کچھ بول دیا کسی نے بے عزتی کر دی تو برا لگا اس کو مسئلہ دینی نہیں ہے لیکن آپسی ہے تو اب غصہ اگر اس کا غصہ واجبی بھی ہے تو ایسے انسان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کچھ وقت ناراض رہے ہیں اس کے لیے اجازت ہے یہ معفو و معاملہ ہے یعنی اس کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا معاملہ یہ نہیں کہ یہ مطلوب ہے کہ تو ہو ناراض تین دن پورے استعمال کر ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ فوری طور پر واپس سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے غصہ آیا اور اچانک واپس سے صحیح ہو گیا وہ مشین نہیں ہے کہ بٹن دبا دیا غصہ آیا اور بٹن دبا دیا وہ خوش مزاج ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کے لیے کچھ وقفہ درکار ہوتا ہے کچھ وقت لگتا ہے برتن کو بھی ٹھنڈا ہونے میں دیر لگتی ہے ایسے فوری طور پر نہیں ٹھنڈا ہو جاتا گرم برتن تو انسان ہے یہ تو انسان کے جذبات بعض اوقات اس پر غالب آتے ہیں یہ جو وقت دیا گیا ہے وہ اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو دیا گیا ہے کہ فوراً جلدی سے اس ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اتنا ٹائم, لے. اتنا ٹائم تین دن لے تو. تین دن لے تین دن میں تیرا غصہ ٹھنڈا ہونا چاہیے تین دن میں سیٹ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ کہ جو بھی حالت تیری ہوئی ہے ڈسٹرب مائنڈ ہوا ہے تیرا جھگڑے کی وجہ سے ٹھیک ہے تین دن تک یہ معافی ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ, یہ معافی کا معاملہ ہے ترغیب نہیں ہے کہ جب بھی جھگڑا ہو تم میں سے تین دن پورے استعمال کرو یہ نہیں ہے متو ٹھیک ہے تین دن تک لگنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اس طرح کا انداز ہے یہاں پر کہتے ہیں تخفیفی کہ انسان کو کے لیے تخفیف معام کرتے ہوئے اور اس کی مگر کو دفاع کرتے ہوئے کہ انسان کو تھوڑا وقت مل جائے تاکہ وہ واپس سے صحیح ہو کہتے, ففل یو اب دیکھیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ففل یو والی یس ہو. کہتے پہلا دن کیا ہوگا آدمی کا جھگڑا تو ہو گیا گھر پہ گیا بیٹھا رہا بستر پہ پڑا رہا یا کُرسی پہ بیٹھ کے سوچتا رہا تو اس کا غصہ ہر وقت غصہ تو نہیں رہ سکتا ہے غصہ ٹھنڈا ہوگا پھر دوسرے دن وہ غور فکر کرے گا کل کیا ہوا تھا تھوڑا اس پہ کرے گا اس پہ سوچے گا اور تیسرے دن پھر اعتذار کرے گا یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی سوچے گا نہیں میں نے بھی تو غلط بولا تھا میں نے بھی ایسا کیا تھا اس کی بھی بات ایک حد تک صحیح تھی تو اس کا دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا اور اس کو سوچنے کا موقع ملے گا وہ اپنی اپنے پہلو کے ساتھ ساتھ دوسرے کے پہلو کو بھی سوچے گا اپنی سائڈ سوچنے کے ساتھ ساتھ اس پوزیشن میں ہوگا کہ دوسرے کی بھی سائیڈ سوچے. نہیں اگر اس نے ایسا کہا تو بات ہے تو ظاہر میری غلطی تھی تبھی تو کہا اس نے ہے, بولنے میں اس سے بے باکی ہو گئی لیکن بات تو اس کی صحیح تھی تو وہ اپنے بھائی کے لیے احتجار احت, کرے گا اس کے لیے عذر تلاش کرے گا تو اس طرح سے غصہ ٹھنڈا ہونا یا اپنی بات پر سوچنا یا اسی طرح سے احتجار کرنا اپنے بھائی کے لیے اس طرح آگے پیچھے بھی مرحلے ہو سکتے ہیں لیکن یہ تین باتیں عام طور سے ہوتی ہیں غصہ ٹھنڈا ہونے میں ابن وسیم رحم اللہ نے کچھ اور بات اس میں کہی ہے کہ کہتے پہلا دن جو غصے کا ہے دوسرا دن تامل اور تروی کا ہے اور تیسرا دن جو ہے وہ غصہ اس کا یعنی ختم ہو جائے گا پہلے دن غصہ ہے لیکن تیسرے دن غصہ ختم ہوگا تو کہتے تین دن دے دیے ہیں اب تین دن میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ واپس سے کہتے فو کہ وما زاد وقت لے تو یہ بھائی چارگی کے اصولوں کو قطع کرنا ہے ان حقوق کو قطع کرنا ہے کہ آپس میں تم بھائی ہو ایک دوسرے کے تین دن سے زیادہ اگر تم تعلق قطع کرو گے تو تم ایک دوسرے کے بھائی کے جو حق ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا پہلی حدیث میں کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرا مسلمان سلام کرے تو جواب دے ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ بلائے تو جائے ایک مسلمان کا حق ہے کہ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کے کام آئے اس کے ساتھ خیر خواہی کرے تو اس طرح کے تعلقات قطع کرنے میں یہ سارے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں انسان گناہ ہوتا ہے اور معاشرہ کمزور ہوتا ہے آپ دیکھیں جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے جھگڑا تو ہوا اب جھگڑا جب زندہ رہتا ہے تو اس میں غیبت جنم لیتی ہے اس سے کئی گناہ جنم لیتی غیبت جنم لیتی سازش جنم لیتی ہے اسی طرح سے اس کا کچھ برا ہوا تو اس کو خوشی ہونا وہ جنم لیتی ہے اس طرح سے کئی برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب جھگڑا ختم نہیں ہوتا ہے اور طرف میں دونوں طرف ہوتا ہے کوئی ایک مجرم نہیں ہوتا ہے دونوں اچھے اچھے انسانوں میں ہی برائی ہے تو آپس کا جھگڑا جو ہے یہ شخصیات کو بگاڑتا ہے اور جتنا وقت زیادہ لگتا ہے اتنا زیادہ برائیاں دونوں میں پیدا ہوتی ہیں لہٰذا انسان کو چاہیے مسلمان کو چاہیے کہ اگر آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہے جھگڑا ہے ناراضگی ہے دو بھائی چاہے سگے بھائی ہوں یا دینی بھائی ہوں یہاں دینی بھائی براد ہے اور سگے بھائی بمبا بھی اولا ہے اس لیے کہ ان کا رشتہ صرف اسلام کا نہیں ہے بلکہ ان کا رشتہ خون کا بھی رشتہ ہے نسب کا بھی رشتہ ہے دو رشتے بھائی کے ان کے ہوئے تو ان کو تو زیادہ اس کی فکر کرنا چاہیے کہ آپ نے ج... اپنے آپس کے جھگڑے ختم کریں حاجم ایسے دور میں ہیں کہ دو زیادہ سگا بھائی ہوتا ہے سگے بھائی سے تو یہ... یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری کا نتیجہ ہے اسلامی اعتبار سے ہمارے حقوق کے نہ جاننے کا نتیجہ ہے اور اسلامی اخلاق کو نہ اپنانے کا نتیجہ ہے بہرحال اس اس حدیث میں آ... یہ باتیں علماء نے ذکر کی ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن فوائد تحریم حجران اہل المعاصی اب ہم ایک دوسرے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں کہتے صفح نمبر دو سو چورانوے پر شیخ کہتے ہیں اس حدیث سے جو فوائد ہم کو ملتے ہیں علمی فائدہ ہم کو ہوتا ہے جو جو علمی باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان گناہ ہو اس کو بھی چھوڑ دینا حرام ہے جو انسان گناہگار ہو اس کو بھی چھوڑ دینا یہ حرام ہے الخوا <الْعُفُوهَة> اس لیے کہ صرف گناہ کر لینے سے بھائی چارگی ختم نہیں ہوتی حدیث میں کیا ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا حجر کرے حجر سے مراد اس کو چھوڑ دینا آپ اس کی تفصیل سمجھ چکے ہیں سلام بن کلام بن اور اس سے ملنا جلنا بن گناہ سے بھی یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اصل اس کی یہی ہے کہتے اس لیے کہ حدیث میں اپنے بھائی سے تر کے تعلق سے منع کیا گیا ہے اور گناہ بھائی نہیں رہتا ایسا نہیں ہے نا وہ تو بھائی ہے تو پھر حدیث کے زمرے میں حدیث کے ذمن میں وہ آئے گا کہ اس سے کے تعلق منع ہے تو گناہ گار کے لیے اس حدیث کو فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس, اس کو ایکسپشن نہیں دیا جا سکتا اس کو استثناء نہیں کیا جا سکتا ہے کچھ صورتوں میں آئے گا جیسا کہ آگے آئے گا تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ساری امت کے افراد کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے حدیث ہے کہ وہ مسلمان جب تک کے باقی ہے آپ کا بھائی باقی ہے اور آپ کے لیے حلال نہیں کہ اس سے ترک تعلق کریں یہ اصل ہے پھر اس کے ذمن میں جو تفریعات یا جو تفصیلات آئیں گی اس کو ہم ایک, ایک کر کے دیکھیں گے اعراض کی شکل بتائے گی کیا کہ هادا هادا کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے ترک تعلق کریں اس طور پر کہ دونوں کی جب ملاقات ہو تو یہ اس سے اعراض کرے وہ اس سے اعراض کرے یہ اس کو اوائڈ کرے وہ اس کو اوائڈ کرے اور ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے بہتر مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے حدیث کے اس ٹکڑے سے علماء نے کچھ مسائل مستمبت کیے ہیں صالح الفوزان حفیظ اللہ کہتے ہیں دل ان و حدیث میں کیا بتایا گیا کہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے اعراض کریں ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے معلوم کہ جو تر کے تعلق تمہارا ہوا تھا اس کو ختم کرنے والی چیز سلام ہے اگر مان لیجیے تین دن ہو گئے اب اس کو گناہ سے نکلنے کے لیے پہلا کام کیا ہے گناہ سے نکلنے کے لیے کہ سلام کرے اگر سلام کر دیا تو گناہ سے نکل گیا اب وہ گناہ نہیں رہا تو معلوم کہ یہ جو تین دن کا قطع تعلق تھا اس قطع تعلق کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے سلام اسی لیے شیخ کہتے ہیں سلامہ قطع تعلقی اور ایک دوسرے کا حجر کرنا ایک دوسرے کو چھوڑے رکھنا اوائڈ کرنا اس گناہ سے باہر نکلنے کے اعتبار سے اگر کوئی کام ہے تو کیا ہے سلام ہے سلام سے انسان وری و ذمہ ہو جاتا ہے تصہیر العلمام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر ایک سو پر شیخ نے بات کہی ہے لیکن سنعانی سے آگے کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں قال احمد وابن القاسم، ان کا میں سفر نمبر چھ نمبر چھتیس اور شیخ وسیم رحم اللہ بھی اسی کی طرف مائل ہے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں فتح میں کہتے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور اسی طرح سے ابن القاسم رحم اللہ کہتے ہیں اگر یعنی سلام کافی نہیں ہے کہتے ہیں اگر بات بند کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سلام کا جواب دینا کافی نہیں ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے کہیں مسجد میں ملاقات ہو گئی کہیں بازار میں ملاقات ہو گئی سلام علیکم علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بس ایک دوسرے سے سلام کا جواب دے دیا اور بات چیت نہیں ایک دوسرے سے نہ مسکراہٹ ہے نہ ملاقات ہے نہ بات چیت ہے بس سلام کا جواب دے دیا فارمیلٹی پوری کر دی تو اب کہتے ہیں امام احمد ابن حمب رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی تم کو سلام کر رہا ہے اور تم بس سلام کا جواب دے دیے لیکن اس سے بات چیت نہیں کی اور تمہارے بات نہ کرنے سے اس کو تکلیف ہوئی کہ بات ہی نہیں کہ مجھ سے خلی سلام کا جواب دے کے نکل گیا اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ابھی بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا پرابلم سال نہیں ہوا بلکہ کہتے ہیں بلا بل مد من الرجوع ال الحال الذي كان بينهما بلکہ لازم ہے کہ پہلے جو ان دونوں کے درمیان تعلقات تھے ان تعلقات پر یا اس حال پر واپس لوٹیں پہلے ملتے تھے جب بھی بات کرتے تھے ملاقات ہوتی تھی بات کرتے تھے اور خوش مزاجی حال ایک دوسرے کا پوچھتے تھے اب کیا ہوا بس سلام دور سے رہو سلام پہ بات ختم تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آبھی تر کے تعلق باقی ہے صرف سلام ایک فارمیلٹی بن چکا ہے تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ پہلے جیسے حالات تھے تعلقات جیسے تھے ویسے بنانا ضروری ہے بعض علماء نے اس میں تفصیل بھی ذکر کی ہے شیخ حسمین ہے یا اور بھی علماء نے کہا کہ دیکھا جائے گا کہ پہلے ان کے تعلقات کیسے مثلاً کوئی آدمی بس مسجد میں ملتا ہے آپ سے اور یعنی آپ کا تعلق اس سے اتنا ہی تھا کہ سلام کیا اس نے جواب دیا یا اس نے سلام کیا آپ نے جواب دیا زیادہ ملاقات کا اٹھنا بیٹھنا کچھ معاملہ نہیں تھا اب ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں آپ سلام کر دیے مسئلہ ختم لیکن ایک آدمی آپ کے ساتھ ملتا جلتا تھا بات چیت ہوتی تھی چائے کی پیاریوں پر توادن خیال ہوتا تھا اب کیا ہو گیا آپ نے بالکل تعلقات ختم کر دیے اور آپ بس سلام کا جواب دینے پر اتفاق کہ آپ اس کے لیے ٹھہرتے بھی نہیں ہو آپ کے لیے روکا آپ نکل گئے اس کے سامنے سے آپ کا سلام کا جواب تو دیا نا میں نے بس نہیں ابھی بھی باقی ہے ابھی بھی کے تعلق باقی ہے تو علماء نے کہا کہ حالات دیکھے جائیں پچھلے تعلقات دیکھے جائیں اگر پچھلے تعلقات بس ایسی رسمی تھے رسمی معاملہ چلے گا لیکن اگر پہلے اچھے تعلقات تھے اب آدمی صرف سلام پر اکتفا کرے تو ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب تعلقات بدل گئے اب حالت بدل گئی اب معاملات بدل گئے پہلے جیسا نہیں رہا تو یہ ابھی بھی یعنی ترک تعلق باقی ہے بعض علماء نے اکثر علماء نے کہا کہ سلام کافی ہے عام طور سے علماء نے کہا کہ سلام کافی ہے لیکن بعض علماء نے اس میں اتنا زیادہ کہا ہے شیخ حسین اور دیگر علماء نے بھی یہ بات کہی ہے ترک تعلق کیوں برا ہے کیا ہے بھائی ہم اپنی اپنی زندگی جیے کیوں کسی سے زبردستی ہے کہ تعلقات قائم کرنے کی کیا برائی ہے دینی اعتبار سے اس کی برائی تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بدخلاقی جنم لیتی ہے کہ ایک انسان جب لوگوں سے جھگڑا ہونے پر دور ہو جاتا ہے تعلقات توڑ دیتا ہے تو ہر آدمی دوسرے کی ہلاکت یا کم از کم ذلت چاہتا ہے اس کی ذلت پر خوش ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کی ذلت کی ناکامی کی اس کی ہلاکت کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو انسان کے اندر سے ایک یعنی برائی جنم لیتی ہے جو اس کے کردار کو اس کے مزاج کو اس کی دینداری کو ختم کر دیتی ہے وہ آدمی برا انسان ہو جاتا ہے اور النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے دین کی اصل اور بنیاد اور مرکزی محور معاشرتی اعتبار سے خیرخواہی ہے تو اب یہ جو خیرخواہی ہے اس سے چھین لی جاتی ہے اور جب خیر خاہی دین ہے یا دین عین خیر کا نام ہے جب خیرخاہی انسان سے نکل جائے تو دین نہیں نکلے گا دین کا مرکزی محور کمزور ہو گیا مرکزی ستون آپ کے دین کی عمارت کا سماجی سطح پر کمزور ہو گیا انسان اخلاق بن جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے خیر خواہی کو ختم نہ ہونے دے چاہے کوئی آپ کا برا چاہے دیکھیے بعض اوقات ہوتا کیسا ہے کوئی آدمی اگر مان لیجیے آپ, آپ کا دوست تھا اب دشمن بن گیا اس سے کوئی اگر گناہ بھی ہو جائے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جائے مثلا کچھ غلط کام کیا اس نے آفس میں یا فلاں جگہ اور اس پہ وہ پکڑا گیا اس کی عزت چلی گئی تو اس سے وہ گناہ ہونا آپ کو برا نہیں لگتا کیوں نہیں لگا آپ کو کیونکہ اس کی ذلت آپ اتنا چاہتے تھے کہ وہ گناہ نہ کرے آپ نے نہیں چاہا حالانکہ ایک مسلمان کو کیا چاہیے وہ یہ چاہت رکھے کہ کسی مسلمان سے گنا نہ ہو بلکہ کوئی انسان گنا نہ کرے لیکن انسان کیا چاہتا ہے پھر کہ کچھ ایسا غلط کام کرے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجیے کسی کا کسی سے مسئلے میں اختلاف ہو گیا دینی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا اس سے کوئی گنا سرزد ہو گیا تو آدمی دکھی ہونے کے بجائے خوش ہوتا ہے دیکھو وہ آدمی گمراہ ہو گیا آپ کو دکھ ہونا چاہیے تھا آپ کو برا لگنا چاہیے تھا کہ میرا بھائی آج شرک میں چلا گیا میرا بھائی آج گناہوں میں چلا گیا آپ گناہوں پر کیسے خوش ہو سکتے ہیں تو یہ ذاتی دشمنی اتنی بری چیز ہے کہ ایک انسان گمراہی کو بھی چاہنے لگتا ہے کہ ساری دنیا کو ہدایت کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کے بارے میں بحثے کر رہا ہے لیکن اس کا قریبی کوئی ہے اگر وہ کسی شرک میں یا بدعت میں مبتلا ہو جائے اس کو خوشی ہوتی ہے یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے گناہ پر خوش ہو چاہے کہ وہ غلطی کرے چاہے کہ وہ بدعت میں جائے تو یہ،, یہ بہت بری بات ہے اسی لیے حدیث میں ہے کہ آپس کا بغض اور اداوتیں دین کو مونڈ دیتی ہیں اس سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کرے چاہے وہ اس کا دشمن ہو چاہے کوئی آپ کا دشمن ہو آپ اس کی خیرخواہی کرنے والے ہوں آپ اس سے ناراض ہوں اپنی جگہ ہے آپ اس کی برائی سے اس کی غلطی سے اس کی بداخلاقی سے اس نے آپ کا دل دکھایا آپ ناراض ہو اس سے ٹھیک ہے لیکن آپ کبھی یہ نہ چاہیں کہ وہ ہلاک ہو اب کبھی یہ نہ چاہیں کہ وہ گمراہ ہو اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی شراب پی کے آئے اور آپ صلی اللہ کا مارو تو کسی نے ہاتھ سے کسی نے کپڑے سے کسی نے کسی اور چیز سے ان کو مارنا شروع کر دیا شرابی ہے تو اس کی سزا وقتی طور پر اس طرح سے زجر کے طور پر دی گئی تو اب کیا ہوا اب ایک آدمی نے ان میں سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تو اس کو زلیل کرے اللہ تجھ کو ذلیل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا ڈانٹا اور کہا کہ اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ذلیل ہو جائے شیطان چاہتا ہی ہے کہ ذلیل اللہ کے آگے ذلیل ہو جائے تو اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کر ٹھیک ہے اس نے غلطی کی اس کو سزا ملے لیکن اس سزا میں بھی اس کی اصلاح مطلوب ہے نہ یہ کہ اس کی سزا میں اس کی ذلت تو مطلوب رکھے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں زلیل ہو جائے نہیں جہنمی ہو جائے نہیں بلکہ اس کے بارے میں انسان کے دل میں خیر ہو اس کی دل اس سے ناراضگی اپنی جگہ ہے لیکن اس دور یہاں تک ناراضگی نہ چلی جائے کہ آپ اس کی تباہی اور بربادی اور آخرت کی جہنم کی طلب کرنے لگ جائیں اللہ کے ہاں اس کا مقام کھو کھو جائے اس کی طلب کرنے لگے یہ بہت بری بات ہے تو بہرحال یہ یہ چیزیں حجر کے تعلق سے ہیں لیکن اس کی فی نفسی ہی اللہ کے یہاں اس کی برائی کیا ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے لیکن اللہ کے یہ کتنا برا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے اس کے کی نتائج کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ولا تنازع فتح شلو و حکم سورہ الانفال میں اللہ نے کہا آیت نمبر چھیالیس میں کہ ولا تنازع فتف شلو و حکم آپس میں تنازع مت کرو آپس میں اختلاف مت کرو ڈسپیوٹ مت کرو کیوں فتف شلو تم تمہارے اندر یعنی یعنی کمزوری پیدا ہو جائے گی وہ تداباری اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تم کمزور ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں امت کا افتراق امت کے افراد کا اختلاف اور دوریاں یہ ان کے لیے یعنی تمہاری کمزوری کا اظہار ہو جائیں گی ان پر سے تمہارا روغ ختم ہو جائے گا تو خود تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارے اندر اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغ و تحا صدو آپس میں ایک دوسرے سے بغز و دعوت مت رکھو ولا تحاصد ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے اس کی نعمتوں کے ذائل ہونے کی چاہت نہ کرو اس کی محرومی کی طلب نہ کرو برو اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ یعنی ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو ایک دوسرے کو سے اعراض مت کرو خون و عباد اللہ بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ. بلکہ اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ ولا مسلم اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے یعنی اس سے تعلقات توڑے رکھے یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے امام البخار نے کتاب العدب میں چھ پینسٹھ پر اور مسلم نے البر وسیلہ حدیث نمبر دو ہزار نمبر سو پر حضرت انس سے اس کو روایت کیا ہے یعنی حضرت انس سے یہ روایت مروی ہے امام بخاری اور مسلم نے اس کا اخراج کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں بخ دداوت رکھنا اور آپس میں حسد کرنا آپس میں تعلقات توڑنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے اسلامی اخوت کے خلاف ہے اسی نے اس کے بعد کہا کہ اللہ کے بندوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ اور کہا کہ کسی مسلمان کے لیے ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھنا حلال نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم ج مسلم فو کا صلاح کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے فعدہ سلم علیہ صلاح تھا <مِرَار> جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو ان میں کا ایک تین تین بار اس کو سلام کرے کل ادا لکھ اردو علیہ اور ہر مرتبہ وہ اس کا جواب نہ دے وہ سلام کرتا رہے کرتا رہے کیونکہ تین بار کم سے کم سلام ہوتا ہے تین بار سلام کرے تینوں بار یہ جواب نہ دے فقط با ابی اتنی ہی تو جس نے جواب نہیں دیا اس پر سارا گناہ آ گیا اگر دونوں تعلقات توڑے رکھتے دونوں گناہگار ہوتے اب ایک نے تو جوڑنے کی کوشش کی دوسرے نے توڑے رکھا تو اب اس کا گنا بھی جو اس کو مل سکتا تھا تعلقات توڑنے کی وجہ سے وہ اس پر آ گیا سارا گناہ اس کے حصے میں آ گیا فقت با اب افنی وہ سارے اس پورے قضیے کا اس معاملے کا جتنا بھی گنا تھا وہ سارا اس کے اوپر آ گیا اس کے حصے میں آ گیا امام ابوداؤد نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر چار ہزار نو سو تیرہ پر اور یہ حدیث حسن ہے حضرت عائشہ نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ جب دو میں سے ایک جوڑنے کی کوشش کرے دوسرا نہ جوڑے تو دوسرے پر جو نہیں جوڑ رہا ہے سارا گنا جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی یوم الفن و یوم الخمی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یوم الفنعین پیر کے دن اور جمعرات کے دن غفار اللہ ہر اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے ایسا ہر انسان اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ رن كانت نت بین و بین عقی شہنا ہاں مگر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جس کی اپنے بھائی سے دشمنی جاری ہے جھگڑا باقی ہے تعلقات خراب چل رہے ہیں فیوکالو انہادئی حت یس طلحہ حت یس طلحہ حت یس طلحہ اعلان ہوتا اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے کیا اعلان ہوتا ہے اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ ان کو مہلت دیے رکھو ان کو تھوڑی اور مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس کے تعلقات درست کر لیں یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے ان کی مغفرت مؤخر ہوتی ہے ابھی نہیں ان کی مغفرت نہیں ان کو اور وقت دو یہاں تک کہ یہ اپنے تعلقات درست کر لیں یعنی جب تک یہ تعلقات صحیح نہیں کرتے ہیں ان کی مغفرت دونوں کی بھی نہیں ہوگی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پینسٹھ پر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے بلکہ اگر تین دن سے زیادہ لمبا زمانہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منحج اور دمی ہی اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے قطا تعلق یہ رہے ایک سال تک ایک سال تک فہو کصف کی دمی ہی یہ ایسا ہی جیسے اس کا قتل کر ڈالا اس نے اس کا خون کرنے جیسا ہے خون بہانے جیسا ہے فرشتوں نے کیا کہا تھا فیحا میوف صدیح و یسفی کو دما اللہ تو زمین پہ ایسے کو وہاں پر رکھتا ہے جو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو وہاں پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا یعنی فرشتوں کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا کہ زمین میں فساد کرنا عقیدے کا ہو عبادات کا ہو یا اسی طرح سے مال و دولت اور جان و مال کا ہو وہ یسف اور خون بہائے گا وہاں پر ناحق لوگوں کو قتل کرے گا تو یہ بہت بڑی چیز دو جرم فرشتوں نے بتائے تھے کہ اللہ زمین میں بسائے جانے کے اگر ایسا انسان ہے تو تو کہا کہ میں نے جراخا حسین چل فہ کی دبی ہی کہ جو آدمی اپنے بھائی سے ایک سال تک تعلقات توڑے رکھے وہ ایسا ہے جیسے وہ اس کا خوں بہائے یعنی اسے قتل کرے امام احمد امام ابو داود اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے امام الباری نے الدب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے اور حدیث سیل جامع صغیر میں ہے چھ ہزار پانچ سو اکاسی پر حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ہل مسلم یہ جورا اقافو کا طلاق کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے <تصفح> اسے چھوڑے رکھے فمن حجر افو کا طلاق بس اگر کوئی مسلمان تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے اور اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا اگر وہ اسی حال میں جہ... یعنی مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیل جامس صغیر حدیث نمبر سات ہزار حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل للمسلم ان یحجر مسلمن فوق ثلاث لیال کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنی مسلمان بھائی سے تین دن تین راتوں سے حدیث میں کبھی رات آتا ہے کبھی دن آتا ہے مراد اس سے یہی ہوتا ہے وہ راتیں جو دن کے ساتھ ہوں وہ دن جو رات کے ساتھ ہوں کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ تعلقات توڑے رکھیں فَإِن كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عن الْحَقِّ مَا دَامَ عَلَى صَرَامِهِمَا اگر وہ آپس میں اسی طرح سے۔ اپنے جھگڑے کو برقرار رکھیں تین دن سے زیادہ تو یہ وہ لوگ ہیں یہ دونوں کے دونوں اللہ کے ہاں ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو حق سے مائل ہوں حق سے شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز بند ہے شیخ. ان دونوں میں سے وہ آدمی رجوع کرنے والا ہے جو یعنی ان میں سے رجوع کرنے والا وہ آدمی ہے جو سبقت لے جائیں رجو میں اور اس کا سبقت لے جانا ہی کفارا ہے یعنی کوئی آدمی بات کرنے کی شروعات کرتا ہے تو جو تین دن کے بعد وقت ہوا ہے اس کا کفارہ کیا ہے تین دن تک تو گناگار نہیں تھے تین دن سے زیادہ وقت ہو گیا اب کیا ہے اب اس کا اپنے تعلقات کو واپس سے بحال کرنا اس کے اس تین دن سے زیادہ میں جو گنا ہوا ہے اس کا کفارہ یہی ہے اس کا کفارہ یہی ہے کہ آدمی اپنی تعلقات کو درست کرے رجوع کرے فن سلم ہی فلم یارود علیہ ہی عورت علیہ سلامہ ہوں اگر ان میں سے ایک آدمی سلام کرے اور دوسرا جواب نہ دے فلم یارود علیہ ورد علیہ سلام ہو پہلا رد جو ہے وہ جواب دینا ہے سلام کا دوسرا جو رد یہاں پر آ رہا ہے اس مراد یہ کہ اس کے سلام کو رد کر دے قبول نہ کریں تو کہا کہ ان سلم علیہ ان میں سے ایک اگر سلام کرے فلم یارود علیہ وہ اس کا جواب نہ دے ورد علیہ سلامہ ہو بلکہ اس کا سلام ہی اس کو لوٹا دے قبول نہ کرے رد علیہ اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں اسلام کرنے والے کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں ورد آخری شیطان ورد علیہ آخر آخری الشیطان اور جو دوسرا ہے اس کو شیطان جواب دیتا ہے یعنی شیطان خوش ہوتا ہے علماء نے کہا کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ تو وہی کام کرا کر جو میں چاہتا ہوں یہ زیادہ سخت ہے کہ اگر وہ اسی اپنے کہوت اور جھگڑے اور اسی پر وہ مر جاتے ہیں تو دونوں بھی جنت میں کبھی جمع نہیں ہوں گے دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے ابن حبان رحیحم اللہ اس کی شاء میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے واقع ان کی پکڑ کی تو یعنی جو دوسرا آدمی دونوں جھگڑے پہ مر گئے باقی رہے یہ بھی اور وہ بھی رجوع نہیں کیا دونوں نے تو دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے ہاں اگر کسی نے رجوع کیا تو معاف ہو گیا گناہ اس کا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لیکن دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے اس اعتبار سے کہ اگر اللہ نے مواخذہ کیا تو ان کی پکڑ کر سکتا ہے اور اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے اس لیے کہ شرک سے کم تر اگر کوئی گناہ ہے اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کرے گا آپس کے تعلقات کا خراب کرنا کفر نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے اسی لیے آپس میں جنگ بھی ہو جائے تو اللہ نے کیا فرمایا ان نہ اخوی کو ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو دو بھائیوں میں اصلاح کرو یہ تیسرے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ان میں اصلاح کرو تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی باقی ہے جبکہ دونوں میں جھگڑا باقی ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنے والے مسلمان ہی نہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی گرفت کرنا چاہے ان کو پکڑنا چاہے سزا دینا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا ہے اللہ کے نزدیک کی چھوٹی چیز نہیں ہے تو اس حدیث کو امام احمد اور امام البحقی نے شعب ایمان میں روایت کیا ہے اور امام بخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے الفاظ احمد کے ہیں اور اسحیہ میں حدیث نمبر 1246 پر شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے یہ حصہ اس تعلق سے ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں کسی بھی بات پر اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے ناراضگی ہو جائے تو اس جھگڑے کو اتنے دور نہ لے جائیں کہ آپس کے تعلقات ختم کریں لیکن کہیں حجر ضروری بھی ہوتا ہے اب ہم دوسرا پہلو اس مسئلے کا دیکھتے ہیں کہ کیا حجر فی نفسی حرام ہے یا اس کے کئی کئی مقامات بھی ہیں جہاں اس کا نفاذ کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کے بھی مسائل اپنی جگہ ہیں اور صحابہ سے بھی اس بارے میں کچھ باتیں ہم کو ملتی ہیں امام ابو داود علیہ حدیث نمبر چار ہزار نو سو کہتے ہیں <بِشَئًا> کہتے اگر تعلق کا ختم کرنا اللہ کی خاطر ہو تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو تعلقات توڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کہیں ایسے بھی مقامات آتے ہیں جہاں تعلقات توڑنے پڑتے ہیں یہ نہیں کہ آدمی بہانہ بنا کہ ہر جگہ اپنے ذاتی جھگڑے پہ اس کو فٹ کرے نہیں ذاتی جھگڑے زمین کا جھگڑا فلاں جھگڑا آپ اس کے تعلقات کا جھگڑا یہ چھوٹی موٹی بات پہ جھگڑا ہو گیا مذاق اڑا جھگڑا یہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہیں کبھی معاملہ دین کا بھی ہوتا ہے اور ایسی صورت میں تعلقات جو ہیں یہ توڑنے پڑتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمازی روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد باللیل انہوں نے حدیث بیان کی ہے کیا کہا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورتیں اگر رات کے وقت مسجد جانا چاہیں تو انہیں منا مت کرو رکو مت اگر شاکی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہیں منع مت کرو فقال ابن لعبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ایک روایت میں اس کا نام واقید ہے ایک روایت میں اس کا نام بلال آیا ہے اور ابن ہجر اور نے کہا کہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس وقت میں دونوں موجود ہوں فقال اب... یا الگ الگ ہوں فقال ابن لعبد الله ابن عمر لا ندعهن یخرجنا فیتخذنه دغلا کہہ رہے ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں اگر رات کے وقت عشاء کے لیے مسجد جانا چاہیں تو انہیں روکو مت کہا کہ لا ہم تو نہیں جانے دیں گے ان کو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں کہ وہ چلی جائے مسجد فیت تخید وہ اسی کو بہانہ کریں گی بنا کر فتنہ کریں گی وہ مسجد جانے کا بہانہ کر کے فتنہ کریں گی انہوں نے اس کو بہت سخت جھڑکا اور ایک روایت میں فدار ابا فی صدری اور اس کے سینے پر گھونسا مارا اس کے سینے پر ہاتھ مارا فدار بہ فی صدری ہی ابن عمرہ وقال اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقول اللہ کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کہا یوں فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے یعنی بہت سختی سے جھڑکا اس کو مار اور ایک میں ہے کہ ایسی سخت بات کہی کہ میں نے زندگی میں راوی کہتے ہیں ان کی زبان سے اتنی بری بات نہیں سنی تھی سب سئی دن بہت سخت جو ہے بری بات انس سے. انس کی زبان سے نکلی جو میں نے زندگی میں کبھی ان کی زبان سے ایسے نامناسب کلمات نہیں سنے تھے اور بعض الحمد کا کیسے مراد لانت کی ہے تو کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ صلی اللہ کے رسول اللہ فرمایا تو کہتا کہ ہم نہیں جانے دیں گے ڈھانٹا جھڑکا اس کو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب السلاط میں چار سو بیالیس نمبر پر امام احمد کے الفاظ کیا ہے امام احمد نے ایک بات اور اس میں زیادہ ذکر کیا ہے امام احمد ابن اللہ فرماتے ہیں فما کلمہ حتی مات. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے موت تک اس سے بات نہیں کی موت تک اس سے بات نہیں کی امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح ابی داود میں کتاب الام میں حدیث آ, یعنی جلد نمبر تین ایک سو چھے پر کہا کہ اس کی صنعت صحیح ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینی غیرت کی بنیاد پر ایک انسان کے انحراف کی وجہ سے قرآن و سنت کی مخالفت کی وجہ سے اس کی اصلاح کے لیے اس سے تعلق کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک پہلو اس حدیث کا ہے جس کو جاننا ضروری ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے یا اس کے دین کی اصلاح کے لیے کبھی تر کے تعلق بھی تحدید کے طور پر سزا کے طور پر اصلاحی دوا کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی ضروری جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اس کی اور ایک مثال لے لیجئے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں ان قریب اللہ ابنفل خدا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار تھا اس نے خذف کیا خذف کیا ہے کنکری لے کے اس کو یوں مارنا جیسے گولیاں بچے کھیلتے ہیں تو اس طرح سے خدف اس نے کیا کنکری کو یوں اڑایا انگلی سے مت کرے سا منع کیا اس کو وکال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے خود بھی منع کیا دلیل بھی صاحبہ دلیل دیتے تھے کوئی بھی بات اگر بتاتے تھے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں کہہ رہا ہوں نا نہ. نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے وکال انہا تسیدن کا لائن تھا کہ یہ جو کنکر اس طرح سے انگلیوں سے اڑانا مارنا ہے یہ نہ شکار کرتی ہے نہ دشمن کو ہلاک کرتی ہے بلکہ یہ دانت توڑ دیتی ہے آگ پھوڑ دیتی ہے تو یعنی اس سے آپس کا نقصان ہے یہ کوئی جنگ میں کام کر آنے والی چیز نہیں ہے اس سے آپس کی نقصان ہی ہوتا ہے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے گی ایسے ہر چیز سے مسلمان کو بچنا چاہیے مسلمان کی زبان اور اس کے سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہی سچا مسلمان ہے قال فعاد اب انہوں نے تو منع کر دیا دلیل بھی دے دی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس میں منع کیا ہے لیکن وہ جو رشتے پھر وہی کیا پھر خبف واپس سے کیا فقال اوحدی فوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم میں کہہ رہا ہوں میں تم کو بتا میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدف سے منع کیا ہے پھر تم واپس کرتے ہو تم واپس سے تم نے دہرایا اس چیز کو جانتے بوجھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے اللہ کا میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا امام البخاری نے الدبائح و میں پانچ ہزار چار سو اناسی پر اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی السید سعید میں اس کو ایک ہزار نو سو چون پر روایت کیا ہے الفاظ مسلم کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی نے اپنے اس رشتے دار سے بات بند کر لی صحابہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ سنت کی مخالفت وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے کیوں کیونکہ ان کی اپنی زندگیوں میں یہ چیز تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جانے کے بعد کچھ نہیں سوچتے تھے اپنی چاہتے قربان کر دیتے تھے بڑی سے بڑی چیز پسند کی ہو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر قسم کی مشقت برداشت کر کے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے تھے یہ چیز ان کے تصور میں ہی نہیں تھی کہ ایک انسان جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز منع کیا اور پھر بھی آپ اس کو کریں اتنا زیادہ وہ منع کرنے کے بعد سمجھانے کے بعد یعنی کہ پہلی تعلقات ختم کر دیے اتمام حجت کے بعد دلیل سنانے کے بعد بتانے کے بعد پھر کوئی آدمی خواہش پرستی کرے تو پھر وہ اس کی اصلاح کے لیے کبھی اس سے بات بند بھی کر دیتے تھے تو یہ جو چیز ہے اس حدیث سے معلوم ہوتی مزید اس میں کچھ باتیں ہیں جو ان ہم آ, میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے یہاں پر نماز کا تو اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ نماز کے بعد ہم بقیہ باتیں اس باب کی اور اس سے بعد کی حدیث میں انشاءاللہ جو بھی باتیں اس کو دیکھیں گے خیر. نماز کے بعد انشاءاللہ شیخ اپنی درس جاری کریں گے اب اس کے کی سوالات کا سلسلہ شروع ہو एक एलान कर देना हम बेहतर समझते हैं वो ऐलान यह है कि इन आने वाले जुमा से ये दर्श हमारा पौने चार बजे के बजाय चार बजे से होगा क्योंकि पौने चार बजे से करने में जल्दी हो जाती है थोड़ी सी इसलिए ये तय पाया है कि आने वाले जुमा से इनशा ये दर्श चार बजे से शुरू होगा सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक चार बजे से पौने चार से होता था इंडिया के टाइम के मुताबिक साढ़े बजे से न लीजिए اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق چھ بجے جی تو انشاءاللہ شاء آگے آنے والے جمعہ میں اس کا خیال رکھیے آپ لوگ جزاک اللہ سے ہمارے جو سامعین ہیں شاہدین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جوائن رہیں شیخ ہے مغرب کی نماز زیادہ کریں گے اور مغرب کی نماز پڑھتے ہی پھر دوبارہ جوائن کریں گے اور شیخ جوائن ہیں بس یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں نماز پڑھ کر کے آتے ہی ان پھر شیخ اپنے درس کا آغاز کریں گے جی جی تب تک کے لیے اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے جاری کیا گیا تھا اور سوالات آتے تھے اس کا جوابات دیے جاتے تھے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن کسی وجہ سے جمعہ گھر, گھر کی نماز گھر میں تو انسان پڑھے گا اگر شاہی کوئی سبب ہے تو پڑھ سکتا ہے جیسے لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں جا سکتا ہے مسجدیں بند ہیں یا اس طریقے سے اور کوئی بڑا مسئلہ ہے جس کی بنا پر یا انسان اس قدر مریض ہے کہ وہ نہیں جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا شرعی سبب ہے تو گھر پہ پڑ سکتا ہے اور اس کا وقت وہی ہے جو مجدوں میں اس کا وقت ہوتا ہے جمعہ کا جو وقت ہے وہی ہے جو عام دنوں میں رہتا ہے گھر میں پڑے گا تو بھی اسی وقت پہ پڑھے گا جی اور اگر وہ اکیلے گھر کے اندر پڑتا ہے تو اس کے لیے دوہر پڑھنا مصنوع ہے بہتر ہے تو انسان پڑھ سکتا ہے جمعہ کی نماز لیکن اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ نہیں ہیں اس کے ساتھ تو وہ جمعہ کے بجائے گوہر کی نماز پڑھے گا اگر اس کے پاس کوئی ادھر ہے کوئی بیماری ہے پوچھتے ہیں کہ جس پر قرض ہے وہ قربانی کر سکتا ہے کیا قرض کی دو شکل ہوتی ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ اتنا اس کے اوپر قرض ہے کہ اس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہ جانور نہیں خرید سکتا ہے جب تک کہ یعنی اگر خریدے گا تو وہ قرض نہیں دے پائے گا تو ایسی صورت میں پہلے وہ قرض ادا کر دے اور پھر جب اس کے پاس اللہ توفیق دے تو جانور خریدے وہ ایک قرض ایسا ہوتا ہے جس کے پاس وقت رہتا ہے کہ آپ وہ قرض بعد میں دینا ہے آپ کو جیسے قربانی ابھی آ گئی ہے اب وہ قرض جو ہے انسان کو دو چار مہینے کے بعد دینا ہے اس کے پاس وقت ہے تو اگر وہ مینج کر سکتا ہے تو قربانی کرے گا وہ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا پیسہ اکاؤنٹ میں پھنس جاتا ہے کسی پیپر نہ ہونے کی بنا پر پیسہ وہ نہیں نکال سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی بھائی سے قرض لے کر کے کر سکتا ہے قربانی بعد میں جب پیپر درست ہو جائیں گے تو پیسہ نکال کر کے وہ قرض دے دے گا جی ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بڑی بھاری رقم لے لیتا ہے کسی سے اور اس کے پاس بہت پیسے ہے مخروض بھی ہے وہ لیکن اس کا بڑا کاروبار بھی ہے وہ تو کاروبار میں چلتا رہتا ہے کہ انسان سامان خریدتا ہے کسی کمپنی سے ہول سیل سے پیسے بعد میں دینا رہتا ہے حالانکہ وہ قرض ہے اس کے اوپر دینا ہے اور اس کا بزنس چلتا ہے سامان بیچتا ہے حالانکہ اس کے اوپر قرض بھی ہے تو یہ سب قرض مراد نہیں وہاں وہ قرض مطلب ہے کہ جو انسان کے پاس ہو اور اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس جائیداد نہ ہو یا پیسے نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے اگر وہ کرے گا تو اس کو دوبارہ قرض لینا پڑے گا تب اس جائز نہیں ہے سوال کیے تھے وہ پوچھ رہے کہ کیا جمعہ فرض ہے عام حالات میں بھی اور اگر کوئی بغیر کسی اس کے جمعہ چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے بھائی جمعہ تو فرض ہی ہے جمعہ فرض ہے ہر مقیم پر اور بالغ پر اور جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے عورتوں پر نہیں ہے مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں ہے تو جو مقیم ہیں ان پر جمعہ کی نماز فرض ہے پڑھیں گے وہ اللہ یہ کہ عذر ہو کوئی جیسے ابھی عذر تھا مجریں سب بند تھیں تو انسان گھر کے اندر دوہر کی نماز پڑھتا تھا تو جمعہ کی نماز تو فرض کی گئی ہے جمعہ کی نماز اگر کوئی بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو دو جمعہ تک چھوڑتا ہے یا تین جمعہ تک اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا لیکن اگر اس کے پاس عذر ہے شرعی تو ایسی صورت میں وہ اس میں داخل نہیں ہے بغیر عذر کے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے جی بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے ہوں اور اس کو کیب لگانے کے لیے ان دانتوں کو لیول کرنا پڑے تو اس کو لیول کر سکتے ہیں کیا کیا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی تو نہیں ہوگی نہیں یہ تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوگی تخلیق میں تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں جو عمومی اللہ کا جو ایک خلقت کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے اگر انسان ہو تو اس میں ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو پیدا کرتا دانت ہوتے ہیں اگر انسان کے پاس دانت نہیں ہے تو دانت لگوائے گا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی شکل میں پیدا کیا ہے کہ اس کے پاس دانت ہو اس کے پاس انگلیاں ہوں اب مان یا سات اگلیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عام خلقت یہ نہیں سات یا چھ انگلیاں ہونا اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے وہ پانچ انگلیاں ہیں تو جو چھ ہو گئی ہیں وہ خلقت سے عام طریقے زیادہ ہیں لہذا اگر انسان اس کو آپریشن کے ذریعے سے نکال دیتا ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں یا دانت اس کے ٹیڑھے مڑھے ہیں مان لیجیے تو جو خلقت اللہ رب العامن کی ہے وہ دانت سیدھے ہونے چاہیے اسی, اس کو انسان جو ہے کلیس لگا کر کے صحیح کر سکتا ہے تو جو عیب بن جائے اس کو انسان جو ہے صحیح کر سکتا ہے انگلیاں ہونا یہ عیب ہے دانتوں کا ٹیڑھا میڑھا ہونا یہ عیب ہے تو اسی صورت میں یہ اللہ تعالی کی عام خلقت نہیں ہے. اللہ رب العامن انسان کو بڑی اچھی شکل میں پیدا کیا ہے تو یہ یہ, یہ سمجھنا ضروری ہے یہاں خلقت میں تخلیق کا مراد ہوتا ہے جب انسان ہوسنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایب نہیں ہے اور اس میں تغیر کرتا ہے تب ایسی صورت میں ہے وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے یہاں پر تو اگر یہ کوئی عیب ہو گیا تو ایب کو ظاہر کرنا بھی انسان کے لیے اگر طاقت ہے اور اس میں کوئی ضرور نہیں ہے بڑا اس کے لیے تو اس کو کرے گا وہ تو یہ چیز انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے جی جی جیسے یہ ہوتا ہے مان لیجیے اللہ انسان کے دو پاؤں پیدا دیے ہیں اب کوئی ہے جس کے پاؤں مان لیجیے کٹ گیا آپریشن کی وجہ سے کاٹنا پڑا یا اس طریقے سے اور کوئی بیماری آ گئی تو وہ کہے گا میں دوسرا پاؤں نہیں لوں گا نقلی کیونکہ یہ تخلیق میں جو ہے یہ تقریر ہو جائے گی ایسا نہیں ہے یہ اللہ نے دو پاؤں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے لہٰذا اگر دو پاؤں نہیں ہے تو آپ اگر کر سکتے ہیں جو مصنوعی ٹانگیں ہوتی ہیں تو اس کو انسان استعمال کرے گا اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے جی. شیخ بہن پوچھتی ہے کہ, کہ نکاح کے لیے آ, کیا پرائورٹی ہے اگر وہ آ, ان کے, ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم شرحی پردے کے بارے میں بات نہ رکھیں اور ج, ج, جیسا بھی ہے شادی کر لیں اور وہ کہتی ہیں کہ آج کل شرفیوں میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جا تو ہم کیا کریں آ, اگر نکاح کے لیے کوئی با پردہ گھرانہ ڈھونڈنے کے لیے ان کو چاہیے کہ قائل کرائیں کہ بھائی دیکھیے شریعت کا حکم ہے یہ دین کا حکم ہے یہ پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے جو ہے اس کو قائل کرائیں اگر وہاں بے پردگی عام ہے تو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عمومی طور پر یہی ہے کہ پردہ ہوتا ہے لہذا اس چیز کو بیچ میں لا کر کے آدمی اس کو خراب نہ کرے پے رشتے کو کیونکہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ وہ معروف ہے وہ گھرانا دنیا دار ہے بے پردگی عام ہے اور اس طریقے سے سائے لوگ جانتے ہیں تو ظاہر بات وہاں اگر انسان کرے گا تو اسے معلوم ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں لیکن ایک آدمی کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے ایک آدمی کا معاملہ ڈھکا چھپا ہوا ہے اور عمومن ہے اور یعنی دیندار بھی ہیں الحمد للہ اور ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں معلوم ہے کسی کو تب وہ اس طریقے کا شرطیں لگاتے ہیں تو اس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے اس لیے اس کو بیچ میں لانے کی ضرورت تو عام طور پر یہ چیزیں نہیں رکھی جاتی ہیں کہ ہماری بیٹی جائے گی تو اس کے ساتھ وہ پردہ کرے گی ایسا کرے گی تو اس پر عمل ہونا چاہیے ان کے ہاں بھی اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو اسے صورت میں اس چیز کو بیچ میں لا کر کے اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے شادی کر دینا چاہیے اور جانے کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر وہاں جا کر کے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب مان لیجیے جیسے آپ कोई आलमी दीन है उसके यहाँ रिश्ता करते हैं अपनी बेटी का या अपने बेटे का तो आप उससे शर्त लगाएंगे कि भाई मेरी बेटी जाएगी तो वहां पर्दा करेगी ऐसा नहीं करेगी ऐसा नहीं करेगी तो मुनासिब नहीं है क्या आप इस तरह का शर्त लगाए क्योंकि वो दीन है दीनदार घराना है अगर जो आलिम नहीं है घराना ही मान लीजिए तो आप वहां इस तरह की मालूम है कि भाई वहां पर सारी चीजें होती हैं दीनदार लोग हैं जो चीजें करेंगे वो तो वहां पर अगर इस तरीके की आप शर्त लगाते हैं یہ پھر رشتے میں درال پیدا کرنے والی اور بد والی بات ہوتی ہے اس لیے اس کو وہاں بیان نہیں کیا جائے گا جی ہاں یہ ساری چیزیں یعنی عام ہیں اور داخل ہیں کہ وہاں پر اس کا خیال رکھا جاتا ہوگا دین دار لوگ ہیں عالم ہے وہاں پر پردہ ہوتا ہوگا لہٰذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پہ جی شیخ اصل میں وہ جو بھائی جمعہ کی نماز سوال کر رہے تھے وہ اپنے سوال کو دوبارہ واضح کرنا چاہ رہے کہ کیونکہ جمعہ کا وقت پہلے شروع ہو جاتا پہلے جمعہ کی ازانے شروع ہو جاتی ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا کیا اس وقت پڑھ سکتے ہیں یا زہر کی ٹائمنگ الگ ہے اگر کسی عزور کی وجہ سے اگر وہ زہر پڑھنا چاہتے ہیں جمعے کے دن لیکن جمعے کا جمعے کے دن جو ہوتا ہے وہ پہلے ازانے ہو جاتی ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے ظہر سے پہلے تو خطبہ ہوتا ہے نماز تو زوال کے بعد ہوتی ہے اور زہر کا وقت زوال کے بعد زوال کے بعد پڑھیں گے اطبا زبح سے پہلے دے سکتے ہیں لیکن نماز زوال کے بعد یہی صحیح قول ہے کہ نماز جمعہ کی نماز کا وقت ہوئی ہے جو ظہر کا ہے تو زوال کے بعد نماز ہونی چاہیے لیکن اگر کبھی کبھار انسان جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لیتا تو وہ بھی جائز ہے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن عام طور پر زوال کے بعد آپ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن ظہر زوال کے بعد ہی ہے اگر انسان گھر پڑھے گا تو زبان کے بعد پڑھے گا اس سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہی نہیں Sheep, زبان کی حفاظت کے مطابق کچھ حادث پیش کرنے کی گزارش 애.. کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ شاء آگے حدیثیں آئیں گی اس میں اگرچہ نہ آئے لیکن اور جو ابواب افواو ہے زحد کا باب ہے یا اس طریقے سے اور جو ابواب ہیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ جی ظہر کے اندر اور حسن اخلاق کے اندر انشاءاللہ ساری چیزیں آئیں گی زبان کی حدیث ہاں بالکل حدیثیں ہیں آگے آ رہی ہیں حدیثیں ان تو وہ حدیثیں انشاءاللہ مل جائیں گی ان سے ہماری ہی گزارش ہے کہ آپ لگاتار درس کو جوائن کر کے رکھیں اور درس میں شریک رہیں تو انشاءاللہ زبان سے متعلق اس کی حفاظت سے متعلق جو بھی حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی شیخ تصویر بلا چکے ہیں اس لیے پر سوالات کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے الحمد للہ آپ کی آواز نہیں ہے اگر نہ ہے تو بتا دوں اس کے مسجد میں ہم نے دیکھا کہ دو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے اگر کسی مسئلے میں خراب ہو جائے تو اپنا وقت لے کر تین دن کے اندر اپنی شیخ آواز ابھی بھی آپ کی برابر نہیں آ رہی ہے بہت معمولی آ رہی پتہ نہیں کیوں پہلے وہ صحیح تھی ماشاءاللہ شاید مائک دور ہے یا پتہ نہیں کیا آواز نہیں آ رہی برآباد آپ جب مائک کو آ... مائک کو ہاتھ لگا رہے ہیں شیخ تو سخت آپ کی مائک کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح طریقے سے بہت دور سے آ ہے بہت دور سے آ رہی ہے تو پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دو مسلمانوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دن سے زیادہ تعلقات کو منقطع رکھیں بلکہ تین دن کا وقت لے کر اپنے جذبات کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی اسلامی قوت کو پھر سے بحال کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان دینی اعتبار سے اس میں کوئی بگاڑ ہوتا ہے کبھی وہ بداعتی ہوتا ہے کبھی گناہگار ہوتا ہے اور اس کا بداتی ہونا گناہگار ہونا دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ایسی صورت میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ یہ اس کی صلاح نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو بگاڑ سکتا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی بدعات کی ترویج میں مدد ملتی ہے تو ایسی صورت میں ایسے آدمی سے دوری اختیار کرنا تاکہ لوگ اس کو معتبر نہ سمجھیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی معتبر نہیں تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہو جاتا ہے خاص طور سے اہل علم کے لیے کہ ایسے لوگوں سے دوری اپنائیں تو ہر مسئلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی ایک ہی مسئلے کو لے لیتا ہے جیسے آج بہت سارے مسلمان کرتے ہیں کہ بھائی آپس میں اتحاد ہونا چاہیے بالکل صحیح ہے لیکن اتحاد کے نام پر پھر وہ اسلام کی بنیادی باتوں کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں پھر وہ شرکیات کو بھی آپس میں برداشت کرنے لگتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کو ایک ہونا ہے سیاسی اعتبار سے پھر وہ بداعت وغیرہ کے بارے میں بھی نرم رویہ اختیار کرتے ہیں صرف اس لیے ہم کو ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر ایک ہو جانا چاہیے تو یہ بھی ایک برائی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے مسلمانوں کا ایک ہونا بہت اہم ہے لیکن ان کا نیک ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے ان کا عقیدہ صحیح ہونا ان کا منہج صحیح ہونا ان کا سنتوں کے مطابق جینا ان کا گناہوں سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے سیاسی مسائل آتے رہیں گے جاتے رہیں گے سیاسی اعتبار سے مسلمان اگر مغلوب بھی رہیں بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کریں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے اپنی زندگی میں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو وہ دین پر چلتے رہیں تو جو دائرہ ان کا اپنا ہے اس دائرے میں اگر وہ دین کے مخالف ہیں اگر وہ اس دائرے میں بھی دین کے احکام کے, کو پامال کرتے ہیں دین کے احکام کو توڑتے ہیں تو پھر آپ بڑے دائرے میں ان کو ایک کر کے کیا کریں ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایسے کئی ذہن کے لوگ ایک ساتھ آ جائیں گے, تو پھر غلبہ پانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو حلال کرنے کے طاقت استعمال کریں گے کئی ملکوں میں ایسا ہوا بھی تو یاد رکھیں کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایک نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اسلامی اقوت آپس میں ہونی چاہیے لیکن اتنا ہی اہم بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی ہے صحابہ کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی کہ انہوں نے کتاب و سنت کو ہمیشہ آپسی تعلقات سے مقدم رکھا اور اسی لیے دو حدیثیں ہم نے دیکھی صحابہ میں سے دو صحابی ان کا ہم نے طرز عمل دیکھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور آپ کی نہیں یا ممانعت کا ارتکاب کرنے والے سے ترک تعلق کیا تو وہ بھی چیزیں جانتے تھے کہ آپس میں تعلقات جوڑے رکھنا لیکن دینی غیرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کرنے والے سے تعلق توڑ دیا اگرچہ وہ مخالفت عملی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ضد پر اڑے رہنے والے سے تعلقات توڑ دیے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک ضرورت ہے جو جس کا اہتمام اس مقام پر کرنا چاہیے جہاں پر اس کی ضرورت ہے اس تعلق سے کیا تفصیلیں دیکھتے ہیں شیخ سال الفوزان عقب اللہ کہتے ہیں پلحجر ادا بقدر نام اجلی معاسی فعین کہتے ہیں کہ تعلق کا توڑ دینا اگر کسی کے گناہ کی وجہ سے ہو کہ کوئی گناہگار ہے اس وجہ سے آپ نے اسے کر کے تعلق کیا ہے فعن نحو یجوز و کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جائز ہے کہ تین دنوں سے زیادہ اس سے آپ تعلق توڑے رکھیں بے قدر جہاں تک اس کی حاجت ہو جس وقت تک کی ضرورت ہو حراؤ یہاں تک کہ گناہ گار تو مثلا کوئی گناہ ہے اور شراب پیتا ہے جوا کھیلتا ہے یا کھلا بداعت کا احتکاب کرتا ہے اور آپ کا تعلق والا ہے آپ نے اس کو سمجھایا نہیں سنتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کو پیار سے سمجھانے سے نہیں سمجھتا ہے تو آپ اس سے تعلقات توڑ دیے بات بند کر دی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ اس کے لیے ڈانٹ ہوگی اور میرا تعلق اس کے لیے ضرورت ہے اور میرے ناراض ہونے کی وجہ سے وہ ڈرے گا میرے تعلقات توڑنے کی وجہ سے وہ گا اور پچھتا کر ہو سکتا ہے توبہ کی طرف آئیں تو ایسی صورت میں انسان کر کے تعلق کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں تین دن کی قید نہیں کیوں اس لیے کہ ضروری نہیں کہ تین دن بھی وہ توبہ کر لے ہو سکتا ہے دس دن بعد کرے تو ایسی صورت میں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا ہے سے تعلقات توڑے رکھے جا سکتے ہیں کہتے کہ ولاحدیا میں اس کی تین دنوں کی کوئی حد نہیں ایسی صورت میں و انما نما بقدر الحاجہ کہتے اس کی تحدید جو ہے حد اس کی کیا ہے جہاں تک ضرورت ہے تعلقات آدمی توڑے رکھے زالت يزول الحج کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں جب آدمی توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے واپس سے صحیح ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں حجر بھی زائل ہو جائے یعنی اگر آدمی سدھر جائے تو آپ تعلقات بھی صحیح کر لیں یہ نہیں کہ آپ نے تعلقات توڑ دیے وہ سدھر بھی گیا پھر بھی آپ اس سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں اپنی انا کی وجہ سے نہیں بلکہ جو وجہ اس کی تھی اگر وہ وجہ ختم ہو گئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر سے تعلقات بہتر بنا لیں کیونکہ جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا وہ ذاتی غصہ نہیں تھا بلکہ آپ کا اصلاح کا جذبہ تھا جس وجہ سے آپ نے اس سے تعلقات ختم کیے تھے اور یہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے ایسا کرنے کی وجہ سے وہ صدرے گا تو تسحیل الالمام میں شیخ صال الفوزان نے بات پہی ہے ابن عبدالبر رحم اللہ نے ایک اور بات اس میں کہیے کہتے ہیں والذی عندی ان من خشی من مجالسته و مکالمته الضرر فی الدین او فی الدنیا والبغضاء والبعد عنه خیر من کہتے ہیں کہ جو چیز میرے نزدیک راجے ہے وہ یہ کہ ان من خوش یا مجالستی ہی جس انسان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کے ساتھ بات چیت رکھنے سے ابر اور دینی اوف دنیا آدمی کے دین یا اس کی دنیا کو نقصان ہو. کسی انسان کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہ غلط باتیں کرتا ہے مان لیجیے وہ بدعت اور شرکیات کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہے گھما کے باتیں کرتا ہے کوئی عالم مسرن یا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جو بہت ہی آ... مطلب عقلمند انسان ہے اس اعتبار سے تو ایسا انسان آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے آپ کے دین کو خراب کر سکتا ہے آپ کے عقیدے کو بگاڑ سکتا کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے کبھی عقیدے کے اعتبار سے کبھی منحج کے اعتبار سے کبھی کسی اور مسئلے کے اندر کیا ضروری ہے ڈاڑی رکھنا ضروری ہے کیا عرب رکھتے تھے تو اس میں تھوڑی نا ایسا ہے. قرآن میں ہے کہ ڈاڑی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں انکار حدیث رحادیث میں لے جا سکتا ہے کہ یہ کیسے مشاء علیہ السلام مار دیے فرشتے کو اور آنکھیں نکلا ایسا ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ کے ذہن میں ڈال دیا تو اب آپ اس کی باتیں سن کر آپ کا دین آپ کا عقیدہ آپ کے اعمال خراب ہو سکتے ہیں آپ کو بہت سارے مثال میں وہ گناہوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اللہ کے حکم کی انکار تک لے جا سکتا ہے شک میں ڈال سکتا ہے یا آپ کی دنیا کو نقصان ہوگا اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ گپے دن بھر لگاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ دکان چھوڑ کے بیٹھے اس کے ساتھ کبھی کچھ کھیل رہے ہیں کبھی تاج تک لے جائے گا کبھی کیرم کھیل کے آپ کو پورا دن برباد کر دے گا تو ایک ایسا انسان جس کی وجہ سے اس کی صحبت و مکالمت کی وجہ سے آپ کے دین یا آپ کی دنیا کو نقصان ہوتا ہے تو ایسے انسان کے ساتھ دوری اختیار کرنا یہ جائز ہے کہتے وضیاغ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اصلاح کے لیے لیکن جھگڑا حل ہونے کی بجائے پہلے سے بڑا جھگڑا جاتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ اصلاح کے لیے ان کے ساتھ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں تو بات کا اور بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور بات کو بڑا چڑھا کے اتنا کر دیتے ہیں کہ حل کی کوشش خود ایک جھگڑا بن جاتی ہے اور آپ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کوشش کر چکے ہیں حل نہیں ہو پاتا تو اب کیا کریں آپ پہلے سے بڑے مارپیٹ پیٹ تک آ جائیں کیا کریں تو کہتے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے اور زیادہ دشمنی اور اور زیادہ نفرتیں اور بغس پیدا ہو جاتا ہے کہتے ہوتی ہے تو ایسے انسان سے دور رہنا اور اس, اس, کے, یعنی اس, سے, اس کو تعلق اس سے چھوڑ دینا یہ اس کے قریب ہونے سے زیادہ بہتر ہے لیکن یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے آدمی اپنے نفس اور اپنی یعنی ذاتی رائے کی بنیاد پر یعنی نفس کتابیں ہو کر ایسے تعلقات نہ توڑے اللہ جانتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اللہ جانتا ہے اس میں مسئلہ ہے مانتا ہے کہ نہیں مانتا یا اپنی انا کی وجہ سے کرتا ہے تو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اہل علم سے رجوع کرے جیسا کہ بہت سارے خود سے فیصلے ایسے نہ کرے وہ علم والوں کی نگرانی میں ان علم والوں کے مشورے کے بعد اس طرح کا قدم اٹھا کہ ایسا فلاں رشتے دار ہے میں جب بھی ملتا ہوں جھگڑا ہی ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے یا وہ بدین ہے وہ ہمار... یعنی فلموں کی باتیں کرتا ہے اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہے اس سے بہت کوفت ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے جائیں جھگڑا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے پاس ہم جائیں نہ جائیں اس کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے کیا کریں تو ایسی صورت میں اہل علم یا تو حل بتائیں گے یا تو بتائیں گے ٹھیک ہے تم تعلقات مت رکھو کبھی کبھی ہمارا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے ابن عبد البر نے الصدکار میں جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو نبے پر کہی ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین و دنیا کو غرار ہو یا پھر اس سے تعلقات میں تعلقات بگڑتے چلے جائیں تو جہاں رکے وہیں رک جاؤ بھائی اور بگڑو مت اور تعلقات کیوں بگاڑے سلام کلام ہوتا ہے بس اتنے تک رہو بہت زیادہ قرب سے حاصل کرنے میں اگر دوری بن جاتی ہے بڑھتی ہے تو پھر رسمی تعلق بھی کافی ہو سکتا ہے دینی معاملات میں بگاڑ کے اعتبار سے آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا صورت <سَبِيلًا> القرقان میں اللہ نے کہا قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا وہ یوم افسوس میں حسرت میں اور ندامت کے طور پر غصے میں غم و غصے میں اپنا ہاتھ چبا جائے گی ایسی بد حواسی ہوگی کہ کی کیا ہو گیا میری زندگی تباہ ہو گئی ہمیں چکا فیوچر ختم ہو گیا میرا تو بد کے عالم میں وہ ہاتھ چبا جائے گا و یوم یعد الظالم علی یدَی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول <سَبِيلًا> کہے گا کہ کاش کہ میں رسول کے ساتھ رسول کا راستہ اختیار کر میں اس راستے کو اپنا اپناتا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں بلکہ سارے رسولوں کا معاملہ اس میں یا ویلتا لیتنی لم اتغف فلانا خلیلہ ہائے افسوس کاش کہ میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا ہائے افسوس کاش کہ میں فلان کو اپنا خلیل خلیل ایک دم جگری دوست میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا کیوں؟ لقد اضلنی عنی ذکری بعد اجائنی لقد ابلانی اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی تھی اس کے آ جانے کے بعد بھی اس نے مجھ کو اس ذکر سے بھٹکا دیا اس ریمائنڈر سے اس یاد دہانی سے اس نصیحت سے مجھ کو غافل کر دیا مجھ کو دور کر دیا وہ کان شیطانسانی خدولہ اور شیطان تو انسان کو خسارے میں ڈالنے والوں ہی سے شیطان تو انسان کا گھاٹا کرنے والا ہے یعنی شیطان کو دوست نہ بناتا اب شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں تو ایسا انسان جو رسول کے راستے سے دور کرے اس کی دوستی آخرت میں ندامت اور حسرت کا ذریعہ اپنے اس عاد سے کیا بات معلوم ہوئی انسان کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنائے اگر وہ ایسے کو دوست بنائے گا جو رسول کے راستے سے اس کو دور کر دے تو آخرت میں وہ آدمی بہت گا اتنا پچھتائے گا کہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا بدھ ہوا ندامت میں غصے میں غم میں اپنے برے حال کو دیکھتے ہوئے برے انجام کو دیکھتے ہوئے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں ہی سے تعلقات رکھے قریبی تعلقات رکھے جو دین میں اس کے مددگار دین میں اس کے مددگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, خلیلی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو تو اس کی صدی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی یعنی دوستی میں بھی انتخاب دین کی بنیاد پر کرے نفس کی بنیاد پر نہیں اگر کوئی آدمی آپ کے دین پر نقصان نقصان اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کے مزر اثرات آپ کے دین پر ہو رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ دور ہو جائیں اس سے کیوں اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا اچھی صحبت کی مثال اچھے ساتھی کی مثال ایسی جیسے عدر والا برے ساتھی کی مثال ایسی جیسے بھٹی والا اس سے کپڑے تیرے جل جائیں گے کم تو اگر ایک انسان کے دین کو نقصان ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے وہ دوری اختیار کرے تاکہ اپنے دین کی حفاظت کریں امام البیہقی رحم اللہ فرماتے ہیں وکاں الشافعی رحمه الله شدیدا علی اهل الالحادی واهل البدع مجاهرا ببغضهم وهجرته مناقب الشافعی میں امام البیہقی نے یہ بات ذکر کی ہے کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت سخت تھے ایسے لوگوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں پر جو اہل الحادی و اہل البدا ایسے لوگ جو دین میں الحاد نکالتے ہیں دین میں باطل العقائد ایجاد کرتے ہیں یا بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں ایسے لوگوں پر امام شافی بہت سخت تھے مجاہر بہم اور ان سے نفرت اور برز اور دشمنی کا کلم کھلا اظہار بھی کرتے تھے وہ ہجرت ہی اور ان سے تعلقات توڑتے تھے ان, کی ان کا قرب اختیار نہیں کرتے تھے دوری اپناتے تھے معروف یوگا کے سلف کائی طریقہ رہا ہے کہ اہل بداج جو بداعت کے دائیں ہوتے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا اپنے دین کی سلامتی کا ذریعہ ہے یہ میں اس لیے تفصیل سے بھی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں کہ ایک ہونا چاہیے اور آپس کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اتحاد وغیرہ ہے اس میں بہت سارے ہمارے جدید ذہن کے جو احباب ہیں وہ دین کی بنیادی تعلیمات کو پامال کر دیتے ہیں کیا آپ اس میں اختلاف کرتے آپ کیا توحید توحید دیکھو سیاسی حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں اور آپ لگے ہوں کہ فلاح بداطی اور فلاں شد میں مطلع ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بڑی چیز یہ تو ان کے نزدیک توحید کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے ان کے نزدیک منہج اور یعنی بدعات اور سنت کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ خود اپنی زندگی میں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ایسے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ سارے دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں وہ آپس میں ایک ہو جاؤ ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے ان کے نزدیک سیاست کا ایک ہی ایک شاخ دین ہوتی ہے نمازیں کسی ایک کونے میں ہے روزے کسی ایک کونے میں ہے فلاں ایک چیز ایک کونے میں ہے مین چیز اس میں کیا ہوتی ہے اس میں اسلامی حکومت کا قیام یہ مرکزی چیز اس میں ہوتی ہے وہ بھی پولیٹیکل اعتبار سے ہوتی ہے نہ کہ دینی اعتبار سے اس کو سمجھیں اچھی طرح سے وہ بھی ایک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ اور ایک گورنمنٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ اسلامی زندگی میں یعنی اسلام آئے لہٰذا ان لوگوں کی زندگی میں نہ صحیح عقیدہ ہوتا ہے نہ ان کی زندگی میں صحیح عبادات ہوتی ہے نہ ان کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا پالیٹکس ان کے نزدیک اصل دین ہوتا ہے حکومتوں کے تعلق سے گفتگو کرنا ہی ان کے نزدیک جو ہے ذکر خیر ہوتا ہے جس پر وہ ثواب کی نیت کرتے باقی اذکار ان کی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں. تو یہ یہ جو چیز ہے آج کے دور میں بہت دیکھنے میں مل رہی کیونکہ سیاسی حالات جب بگڑتے ہیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ پنپتے بھی ہیں اس ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے حالات میں پنپتے ہیں جب سیاسی حالات بگڑتے ہیں بلا شبہ مسلمانوں کو متحد ہونا لیکن یہ اتحاد قرآن و سنت کی قربانی کی قیمت پر نہ ہو یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کو لے کر ہو اس کے تابع ہو کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان تنازع تم پیش ان پر رسول ان کو تم تین اب اللہ اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے ہوگا نا اختلاف بتایا جو. اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں نظا پیدا ہو جائے آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے جھگڑا ہو جائے چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا چاہے وہ علمی ہو یا مادی ہو جائیداد کا جھگڑا ہو یا کوئی رائے کا جھگڑا ہو فَإن ان فردوه تو ان تنازعاتوں پیچھے ان پر ادو ہو الاسول اس سارے قضیے کو اس سارے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو فیصلے کے لیے ان کنتم تم تو مینون اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اگر ایمان والے ہو تو تم کو اختلاف کو کتاب و سنت پر پیش کرنا پڑے گا تو یہاں پر دیکھیے کتاب و سنت سے آزاد ہو کر اختلاف کو حل کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کو لے کر اختلاف کو حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن آج بہت سارے اتحاد کے شیدائی کیا کرتے ہیں کتاب و سنت کیا تمہارا بار بار واپس قرآن و حدیث قرآن, و حدیث, قرآن و حدیث ایک ہو جاؤ جو جیسا ہے ویسا رہے جو جیسا ہے ویسا رہے کہاں اسے اس کا عقیدہ تھرمامیٹر لے کے چیک کر رہے ہو رہنے تو جیسا بھی ہے تاوس ہے تو باندھ ایک ہو جاؤ پہلے یہ جو اتحاد ہے قرآن سنت میں اس اتحاد کی بات نہیں اس اتحاد کو قرآن سنت میں نہیں سکھایا گیا ہے لہذا اتحاد بھی ضروری ہے اور اسلاح بھی ضروری اور اتحاد اسی بنیاد پر ضروری ہے جس پر اللہ نے بتایا آپ کیوں اتحاد بول رہے اللہ کی وجہ سے بول رہے ہیں نا دین کی وجہ سے بول رہے ہیں دین کو چھوڑ کے اتحاد بول رہے ہیں نہیں ایسا اتحاد اللہ کو بھی پسند نہیں جو دین کو چھوڑ کے لہٰذا قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے محبتیں ہونا چاہیے انسان کے جذبات اور اس کے اقوال و افعال کتاب و سنت کے تعوی ہونا چاہیے یہ سچا مسلمان اس کو بھی یاد رکھنا ضروری یہ پہلو آج کے دور میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے ایک ہو جاؤ کی دعوت اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے اچھی بات ہے غلط نہیں ہے ہونا چاہیے لیکن ایک ہونے میں ہم قرآن و سنت کو پسے سے ڈال رہے ہیں یہ اچھا لگے یہ غلط ہے دونوں چیزیں ساتھ میں لے کر چلیے جیسا کہ اللہ نے بتایا تو امام شاہ رحمتہ اللہ کا کیا معاملہ تھا کہ اہل بدا سے ناراضگی اور ان سے ترک تعلق کا طریقہ اپناتے تھے تعلقات نہیں رکھتے تھے اہل بدات سے تو یہ بھی چیز یاد رکھنے کی ہے جس کو اپنی زندگی میں جس پر غور کرنا چاہیے کیونکہ ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو صبح سے شام تک کپریات شرکیات اور بدعت میں ملوث ہیں بس ہم سیاسی اتحاد کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہم کو ذرا بھی فکر نہیں ان کی کہ ان کو اس سے نکالیں اور ہم کو ذرا بھی فکر نہیں اپنی کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا ملاتے اپنے دین کو کھویں یہ بھی یاد رکھیں اس تعلق سے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی سے ترک تعلق کرنا اگر اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے تو اچھا ہے اگر اس کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے تو اچھا نہیں اور اہل بدعات سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعات کے دائی ہیں یہ نہیں کہ آپ سارے مسلمانوں سے ترک تعلق کریں کیونکہ مسلمان اپنے جہالت کی وجہ سے بعض بدعات میں مبتلا ابن عثیم رحم اللہ فرماتے ہیں یا گناہ سے تر کے تعلق کرنا حرام ہے. لیکن لاکن من نا اذا لکھا من کا نامن حجری ہی کہتے لیکن اس میں ایکسیپشن ہے استفنا ہے ایک الگ بات یہ ہے کنجائش اس بات کی ہے کہ اگر ان کی ان سے تعلقات توڑنے میں کوئی مسلحت ہو تو یہ جائز ہے بے حید یار تدیون عنل معاشی تھی پہ الحجر واجبن. کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ان سے تعلق ختم کرنے میں توڑنے میں ناراض ہونے میں بات بند کرنے میں اگر وہ ڈر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں گناؤ سے رک جاتے ہیں تو تمہارا ایسا کرنا واجب ہوگا اگر تمہارے تعلق توڑنے سے وہ سدھرتے ہیں اور آپشن تمہارے پاس نہیں ہے سمجھانے سے نہیں سدھر رہے ہیں. تعلق توڑنے سے سدھریں گے تو پھر تعلق توڑنا بات بند کرنا واجب ہوگا کیوں کیونکہ یہی ذریعہ ہے اب ان کی اسلح کا ایک واجب کے پورا کرنے کے یہی ذریعہ ہے. تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے لے ان ہوں سب ابن اس لیے کہ یہ منکر کے ختم کرنے کا منکر کے زائل کرنے کا ذریعہ ہے یہ تعلق ختم کرنا بھی نہیں منکر کا حصہ بن جائے گا برائی کو روکنے کا ذریعہ بن جائے گا اما اذا كان حجر ادا کا لا حضر بھی اللہ لیکن اگر ایسا کہ آپ کے ان سے بات بند کرنے سے ان کو گناہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے ان کا دینی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے بل عربا فرقور کراہیت بلکہ آپ کے ان سے بات بند کرنے میں اگر وہ اپنے حق سے افتراق میں دوری میں بڑھ جاتے ہیں اور اہل حق سے اور حق سے نفرت اور کراہیت میں اور بڑھ جاتے ہیں آپ نے بات بند کر دی بند کرے تو ہماری आदमी سے آدمی अब جاؤ اب تو ہم تمہارے آئیں گے بھی نہیں تم سے ہم بھی بات نہیں کریں उस اور ہم اور زیادہ اس برائی کو کریں گے جس سے تم نے ہم سے بات بند کی اگر آپ کے تعلق ختم کرنے سے توڑنے سے بات بند کرنے سے کسی انسان میں برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور زد میں آ کے اور زیادہ کرتا ہے تو آپ نے غلط قدم اٹھایا آپ نے جو کہتے کما كثير من الناس جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگوں میں کفیر کہتے ہیں کہ بہت سے گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اچھے لوگ ان سے تعلقات ختم کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تو وہ خیر اور اہل خیر سبھی سے نفرت کرنے لگتے اور ان کی ضد پر اور برائی کرنے لگتے ہیں اللہ جرود تو کہتے ہیں دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں سے بات بند کرنا یہ دوا ہے یعنی گناہ سے بات بند کرنا دوا ہے ان نفا ہو و علم فلاطف اگر بات بند کرنے میں دینی فائدہ ہوتا ہے تو کرو یعنی بات بند کرو اور اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے بات بند مت آپ کے معاشرے میں کئی لوگ ہوں گے کوئی بداتی ہے کوئی گناہ کرتا ہے کوئی کچھ اور کرتا ہے اب آپ سبھی سے بات بند کر دیں آپ اکیلے رہ جائیں گے اس سب مل کے آپ کو دفن کر دیں گے آپ کے دشمن بن گئے تو آپ کا جینا حرام کر دیں گے لیکن اگر آپ ان سے تعلقات رکھتے ہو اور آپ کے تعلقات رکھنے میں ان کی اصلاح کی امید ہے اور تعلقات توڑنے میں ان کے بگاڑ کا یقین ہے یا زن غالب ہے تو آپ کا ان سے تعلقات توڑنا نہیں چاہیے تعلقات باقی رکھنا چاہیے کہتے ہیں کہ یہ قزی آئیے یہ معاملہ اگر اس میں تردد ہو کیا کروں میں مطلب تعلق توڑوں اس سے یا باقی رکھوں کیا فائدہ دے گا اس کو اگر آپ کنفیوز ہو جائیں کہ زیادہ بہتر کیا ہے تعلق توڑنے میں اس کی اصلاح ہے یا تعلق جوڑنے میں اس کی اصلاح ہے آپ کو اگر یقینی طور پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اصل کیا ہے ڈیفالٹ کیا ہے تجھ کو کیا کرنا چاہیے کہتے ہیں فمل اصل آدم الحج آدم الحج اصل یہ ہے کہ تعلق توڑنا نہیں چاہیے جب تک کہ یقین نہ ہو ذن غالب نہ ہو کہ تعلق توڑنے سے وہ سدھرے گا آپ نے اپنی اولاد ہے بھائی ہے دوست ہے بات بند کر دی میں تیرے سے بات نہیں کروں کئی بار سمجھایا تو خود کو ایسا مت کر غلط کام کرتا ہے سمجھایا نہیں سنتا نا بات اب دیکھا بات بند کر دی انہوں نے سمجھائے گا من آئے گا بھائی ٹھیک ہے نہیں کروں گا آج کے بعد میں نہیں سنوں گا میوزک نہیں کروں گا یہ کام نہیں گالی دوں گا نہیں جھوٹ بولوں گا تو اب اس نے کیا کیا آپ سے وعدہ کیا کیوں نہیں لیکن آپ نے کہا نہیں بات بند بات بند اور زیادہ میوزک لگائے گا میرے کمرے سے آواز تمہارے کمرے میں بھی آئے اب وہ زد میں آ کے کر رہا ہے اگر ایسا ہے آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بہت حکمت ہے اہل علم سے یہ, یہ چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر نتیجہ الٹا لا رہی تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ چیز کسی مقصد کے تحت وہ اپنی ذاتی انا کے تحت نہیں ہے ذاتی جذبے کے تحت نہیں ہے آدمی کو وہ, وہ قدم اٹھانا چاہیے جو واقعی نتائج پیدا کرے تو فتح والاکرام میں شیخ ابن واقعی میں نے یہ بات کہی شیخ عبید الجابری بھی کہتے ہیں نَقَلَ شَيخ الاسلام ابن تھا حجر إذا كان داعياً إلى ابن طیبی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ بداتی تعلقات ختم کر دی جائیں لیکن خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ وہ بدعات کا دائی ہو کلم کلا بدعات کرتا ہو اور اسی پر اڑا رکھتا ہو بدعات کا دائی ہو کلم کلا بدعات کرتا ہو اور اسی کا یعنی اسی کو مانتا ہو مقرر مانتا ہو کو. بلکل ہے ہی. ہم مانتے ہیں اِلَّا اِذَا تَرَتَّبَ عَلَى حَجْرِهِ مَفْسَدَتُ اَكْبَرُ من الْمَصْلَحَةِ کہتے ہیں کہ اگر اس سے تعلق توڑنے میں زیادہ بگاڑ ہو جاتا تو ایسی صورت میں کہتے ہیں جاؤ اس سے تر کے تعلق نہیں کرے مثال کے طور پر کسی علاقے میں کوئی سیاسی ریڈر ہے اور کوئی بھی جاتی ہے اور سارے لوگوں کو اس سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں اب ہمارے مولوی حضرات یا ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں اگر وہ اس سے تعلق نہ رکھے بات بات اس سے سلام کا جواب نہیں اور کچھ بھی اس سے ربط ضبط نہیں ایسا انسان اگر بداتی بھی ہے اور سیاسی طاقت بھی اس کے پاس ہے اگر تعلقات اسے نہ رکھے جائیں تو ایسا انسان کیا کر سکتا ہے اہل حق کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے ایسے انسان کا اگر حجر کریں گے تو دین کا مسلمانوں کا نقصان ہوگا اہل حق کا نقصان ہوگا لہٰذا ایسے انسان کا حجر نہ کیا جائے جس سے فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو دینی اعتبار سے یا مسلمانوں کی جان و مال کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں حاجر نہ کرنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اس کے مفاسد زیادہ ہیں مساحت اس میں کوئی بڑی نہیں ہے تو یہ سارے معاملات اس سے جڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حدیث کی شرح میں اتنی بات کافی ہے اور وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ مزید باتیں ہم یعنی اگلی حدیث کے تعلق سے آج نہیں ہو سکی انشاءاللہ شاء اگلے درس میں اس حدیث کی شرح ہم دیکھیں گے ابو الدا و رحمۃ الحمدللہ للہ اللہ خیر اللہ تعالیٰ سے کفاط فرمائے اور حجر کے تعلق سے تعلقات ختم کرنے کے تعلق سے جو صحیح منہج ہے وہ آپ نے پڑھا اور سنا اور اسی پر انسان کو عمل کرنا چاہیے کہ اگر اس میں فائدہ ہے تو انسان حجر کرے اگر فائدہ نہیں ہے تو انسان حجر نہ کرے خاص طور سے ان حالات میں حجر کرنے میں فائدہ نہیں ہے اور اصل یہی ہے کہ کسی کے ساتھ انسان تعلقات نہ توڑے کچھ لوگ جذبات میں آ کر کے قدم اٹھا لیتے ہیں ان کے اپنے رشتہ دار ہیں بداتی ہیں اور وہ بھی یہی ہیں کہ ہم سے تعلقات توڑ لیں ہمیں دین کی بات نہ پہنچائی جائے ہم اپنے میں مگرم نہ ہیں وہی انسان کر بیٹھتا ہے اس لیے یہ حکمت کا تقاضہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے انسان تعلقات توڑ لے تعلقات توڑنے میں اگر فائدہ ہے اس کی اصلاح ہے تو انسان کرے گا اگر فائدہ اور اصلاح نہیں ہے تو انسان تعلقات کسی سے نہ توڑے بڑی اہم مول گفتگو شیخ نے فرمائی اللہ تعالی ہم سب کی صلاح کرے اور جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے ٹائمنگ میں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے اور ساڑھے بجے بجائے ہندوستان کے ٹائم کے مطابق ہے چھے بجائے ساڑھے چھ بجے سے ہوگا ان شاء اللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق چار بجے سے اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق ساڑھے چھ بجے سے درس کا آغاز کیا جائے گا ہداک اللہ خر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں اعلان کریں اور لوگوں کی بھلائی کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ, اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ